بسم اللہ روحمن الرحیم اللہم علی محمد آل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صفیہ الواشہ واٹسپ گروپ الباطام الصع النبا شاہ باقی تمام سامعین خارن گرامی برادرہ سب کو شمہ سے باقی سلامت کرتے ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر آج چار سو بیس اور باسٹھ ہے چار سو بیس شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور باسٹھ اورات فتح کا درخت نمبر باسٹھ ہے ہمارے سلسلہ دس اورات فتح میں سے اس کا پہلا حصہ یعنی ملک الجبار میں ہے اس میں کل الا اللّہ پچاس مرتبہ آج دسواں مرتبہ لا اللہ کی توضیح دیں گے تو دسواں نمبر اللہ, اللہ جو ہے اس کے ساتھ جو اضافی کلمات ہیں وہ یہ ہیں لا الہ الا اللہ كل یومن هو ففی شن لا الہ الا اللہ کلَ یومن ہوا فیش ان مبارک دو ہے دعا کی لا الہ کے ساتھ کلََ فیشان کی تو اضافی اللہ کی عظمت کا ذکر ہے تو لا الہ توضیع آپ لوگوں کو بار بار کہتا ہوں لاق لا, لا نفی جنس بولتے ہیں یعنی جن سے لا کے نفی کرتے ہیں یعنی کوئی معبود نہیں ہے اس کا اناج میں کوئی بھی شعر لائق عبادت نہیں ہے کوئی بھی مطلق اعتاد کے لائق نہیں ہے ہاں جی اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ اللہ, اللہ تعالی واجب الوجود المسجم الجمِ صفات الجمالیہ اول جلالی اول کمالیا یہ پاکزات ہی جو ہے عبادت کے لائق ہے کیوں اس لیے کہ جو ہے پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے تو خالق کو چھوڑ کر مخلوق عبادت ات ممکن ہوں نہیں ہوں. پوری کائنات اللہ کے سوا جو کچھ فرشتے ہوں انسان ہو جنات ہو آسات آسمان زمین آش لوہ قلم جو بھی ہیں سب اللہ کا مرزوق ہے سب اللہ کا مربوب ہے سب کو اللہ نے جو ہے ہاں جی جو کچھ عظمتیں دیا ہے اللہ ہی نے دیا ہے جو کچھ ان کے اندر حکمتیں رکھا ہے اللہ ہی نے رکھا ہے تمام موجود کو رزق دینے والا اللہ ہی تھے اللہ خود نے فرمایا رزق کے تاثر میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا کسی کو نہیں دیا ہے ہاں جی تو جب تغیر معاش اللہ جو خوش بھی ہے وہ اللہ کا مخلوق بھی ہے وہ اللہ کا مربوب بھی, مربو بھی ہے وہ اللہ کا مرزوق بھی ہے اور سب کی حیات اللہ سے ہے اللہ نے ان سب کو زندگی دیا ہوا ہے تو سب موجود تھے اللہ جس وقت ان سے زندگی اٹھانا ہٹانا سب نابود ہو جائے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ خود قرآن فرماتا ہے قیامت کا دن یہ پوری کائنات یہ زمین یہ آسمان یہ سات آدمی پر نظام ہاں یہ سمندریں یہ پہاڑ یہ سب درہم برہم کرنے کے نظام کو بالکل کلوز کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا تو اللہ قرآن فرماتے ہیں کہ المحم بل بس ہاں جی آنکھ جب کی فرصت یا اس سے بھی کم وقت میں میری ذات اس دنیا کی فائل کو کلوز کر دے گا کس طرح پھر میں کرتے یہ جل لے لے جس طرح کتاب کے جو ہے لکھی ہوئی چیز کو کتاب کے اور صفحے اور آپ کو لپیٹا جاتا ہے تو یہ اللہ اس عظمت کا مالک ہے اس کائنات کے حیات اس کے تمام رانایاں اس کے تمام حسن و جمال اس کے حیات اسی اللہ سے ہے اس کی بغا اور دوام اسی اس میں القیوم کی برکت سے ہے اور اس کی سلامتی السلام المؤمن المحامن کی برکت سے ہے تو پھر ایسی ذات کو چھوڑ کر پھر کس کی عبادت کریں گے جو بھی اس باغذات کو چھوڑ کر جس چیز کی بھی عبادت کریں گے اس سے زیادہ بیوقوف آخم نادان اس کا اناد میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فعالموں اے لوگوں جھان لو لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تمہیں حقیقت کا قائل ہونا چاہیے تم اس بات کو جاننا چاہیں دل و جان سے علم الیقین, این الیقین، حق الیقین سے جاننا چاہیں اس کائنات میں تدبر کریں تمہیں پتہ چل جائے گا ہاں جی علم الیقین کے ساتھ این الیقین کے ساتھ کہ اللہ کے اللہ کے سوا کوئی بھی پرستش کے لائق نہیں ہیں اور اس میں بندے ممن کو شک کی تو کوئی گنجائش ہے نہیں تو لا الہ الا اللہ،, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس میں کوئی شک شکش باقی گنجائش نہیں بندہ مومن کو اس کلم کو انتہائی خلوص دل کے ساتھ اور انتہائی آجزی کے ساتھ پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جس کے ذریعے سے تمام ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاب کو شرک سے واسطہ واسطے آپ قرآن کے متعلق ہے ہر نبی کو شرک سے واسطہ ہوا مشرکین سے واسطہ ہوا تو شرک کی توڑ لا الہ الا اللہ ہے پھر مشقین اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کی پوشکش کرتے ہیں امبیا اس کے رت میں لوگوں سے یہی کہا کرتے تھے تو لے ہو کھاو لا, الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ تو فلافہ ہوگے ان بتوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہاں یہ اپنی زندگی موت تو حیات کا جو ہے وہ مالک نہیں ہے یہ نہ کسی نبح کا مالک اور نہ کسی نقصان کا مالک اللہ نے قرآن کسی نے دفعہ ان حقائق کو بیان فرمایا لہذا بند مومن کے لیے کسی قسم کے شش شبہ کے کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں سچے دل سے کمال آجزی کے ساتھ ہاں اس شرک کو انسان اپنے اندر سے شرک جلی اور خفی دونوں کو نفی کرنے کے لیے اپنے وجود کے انداز سے ختم کرنے کے لیے اور دل کو شرک سے پاک کرنے کے لیے اس مبارک کلمے کو کمال خلوص اور آجزی کے ساتھ بندے ممن پڑا کرے لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے سوار کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں صدق اللہ صدقہ رسول نبینا الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. لا باقی الا اللہ کل یومن ہو عشان اب اس میں جو کل یومن لفظ کل ہے یومن ہوا ہے فیشانی نے ان کلمات کی توضیح جو ہے آپ لوگوں کو ہاں جی دینے کی کوشش کروں گا ایک دو درس میں تو ان میں جو ہیں کل کے معنی معنیٰ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کل یعنی ہر ہاں جی کل جانے ہر سب سب کے سب ہاں جی اس طرح کے معنی دیتا ہے کل کے معنی کل ہر سب سب کے سب اس طرح کے مانا جاتا ہے کل لائیومن ہاں جی اور یوم کیا ہے یوم لغت میں روز روز کے معنی بھی ہے دین کے معنی میں انگریزی والے ڈے بولتے ہیں اس کے جمع ایام ہیں الیوم جو ہے آج ابھی میں جو ہے یوم الام کے بغیر پڑھیں تو ملا کے روز دین ڈے اس کی جمع ایام ہے الودلام داخل کر کے الیوم پڑھیں گے تو آج آج کل موجودہ وقت آج کا دن یہ مانی دیتا ہے یہ معلوم مشخص دن الیوم جس طرح قرآن پابند علیم اکمل توکم الدین تو الکم نعمت قبر رضی تو لکم الاسلام دین آج کے دن ہم نے حانیہ اسلام کو تمالیہ مکمل کیا اور اسلام دین ہونے پر میرے ذات پر ہوا اور تمام نعمتیں تم تکمل کیا تو وہاں بھی الیوم آج کے دن کے معنی میں تو یہ معنی القاموس سلجدید دام لغت میں لکھ دوسرا معنی جو ہے یوم الیوم یوابربی انواعت کہاں سے کہاں کو وہ یوم کہا جاتا ہے عربی زبان میں تو محردات راغب جو عربی لغت کی کتاب ہے اس میں حرماتے الوم یہ الوم کا تعبیر کرتے ہیں الیوم بولا جاتا ہے انواح طلوع شم سے الاغروبہ سورت طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک اس درمیانی فاصلے کو یہ عموماً کہا جاتا ہے بغدیقبر بھی منت زمانی آئی مدت انکانہ ہاں جی اور کبھی جو ہے یوم جو ہے کہہ کر کسی بھی مدت زمانی کا ارادہ کر لیتا ہے یعنی پھر یہ مخصوص ٹائم نہیں ہے ہاں اس کے سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب تک مراد نہیں بلکہ کسی بھی مدت زمانی کو تجم شروی باغی الیوم یعنی دن ایک معنی یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک کے وقت کو یوم کہتے ہیں اور دوسرا کا وقت یو بھی یعنی یوم کہا جاتا ہے کہ زمانے وقت میں سے آئی مدت دن کام یعنی اور کبھی یوم کہہ کر کسی بھی مدت زمانی کا ارادہ کر لیتے ہیں یوم، ہاں دن کوئی بھی زمانہ کوئی بھی وقت اس طرح معنی میں تیسرا معنیٰ یہ محردات راغب میں ہے اور المنج نامی لغت میں لکھا ہے علیوم فجر سے غروب تک کا وقت اس معنی میں بھی ہے فجر سے غروب تک کا وقت پہلے اور مطلع کے وقت کے معنی میں ہے کا معنی کے وقت صرف جو ہے فجر سے لے کر غروب تک کا نہیں وقت وقت اس معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اسی طرح جو ہے ایام اللہ پرانے پاک میں ہے تو ایام اللہ انہیں خدا تعالیٰ کے دن ایام اللہ خدا تعالیٰ کے دن یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی سزائیں ایام اللہ سے مراد یہ ہے, ہے وہ عظائم جن میں اللہ نے کچھ بندوں پر خاص انعامت کیے جیسے آپ مشاع اور آپ کی جماعت کو دریا نیل میں غرق ہونے سے بچایا تو ان پر بہت بڑی نعمت ہے یہ اس لحاظ سے بھی اس کو ایام اللہ کہیں گے اور فرویہی دن فرونی قوم کے لیے بھی ایام اللہ ہے لیکن اس کی سزا کا دن ہے اس کے اللہ کے قضب اللہ کے دشمن پر غضب اور قحل نازل ہونے کے دنوں کو بھی ایام اللہ کہا جاتا ہے اس کی سزائیں یعنی اللہ کی جو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی سزائیں دونوں معنوی سوالات ہیں اور عرب بولتے ہیں ایام العرب یعنی اس کو یعنی ایام العرب جب بولتے ہیں عربوں کی جنگنگ عربوں کی جھنگیں ہاں جی اس معنی معنیٰ رہتے ہیں اور یومن جو ہے اس کی جمع آئ دین کے معنی بھی ہے زمانے کے معنی بھی ہے وقت کے معنی بھی ہے دور کے معنی بھی ہے اور کل یوم ہاں جی بھارت میں آ کل نا یوم، لا یومن الا اللہ کل یوم تو کل یومن یعنی روزانہ ہر روز روزانہ ہر روز تو یہ المنجد لغت میں یہ سارے معنی لکھا ہو نمبر چار جو ہے الوم معروح ہاں جی اویوم جو ہے یہ جانا پہچانا وائس کے معنی جو ہے کوئی مخفی دِن نہیں ہے معروف یہ لسان العرف نامی لغت سے میں نے یہاں پر نقل کر لائے تحرمات علیوم معروح ہاں جی الوم جو ہے عربی زبان میں الیوم کیسے کہتے ہیں فرماتے ہیں الیوم معلوم و مشخص ہے مقدار من طلوع شم سے الاغروب ہے اس کی میدا صورت طلو ہونے سے غروب ہونے تک کہ میدار کو الیوم کہتے ہیں والجمع ایام اور یوم ان کا جمع مقصر ہے البتہ صرف اسی وزن پر استعمال ہوتا ہے یعنی یوم کا جم صرف ایام کے وزن پر ہوتا ہے اور یہ جم ہے اس کے جمع سالم آتا ہے طلبہ جانتے ہیں جی؟ تو ایام اس کے صرفی ایک تحقیق بھی کیا ہے لغذ میں تو دراصل اے وام ہے یہ لفظ ایام کے لفظ اصل میں اے وام ہے اور صرفی قانون ہے جب بھی یا و سا یا اور واو ایک کلمے میں جمع ہو جائے جیسے اے میں اے واہ یار واؤ جمع اور پہلا ساکین اور اس میں یا ساکین ہے تو پھر واو بھی یا میں بدل جاتی ہے تو وہ واؤ و یا میں بدل جاتے تو کیا ہو جائے گا اے یام ہو جائے گا اے پہلا یا ویسے ساکین واؤ بھی یا میں تبدیل ہو جائے گا تو اے یام ہو جائے گا اس قاعدے کو صرفی اسلام میں قاعد مرمیون کہتے ہیں ہاں جی قاعد مرمیون تو یا اور واؤ ایک المے میں جمع ہو ہوا قاعد مرمیون کی طرح واؤ یا میں بدل گیا تو اے یام ہوا پھر دو حرف ایک جنس کا جمع ہو گیا یہ بھی صرف جب بھی دو حرف ایک جنس کا جمع ہو جائے دو یاد, دو دال دو بار تو اور اس میں پہلا شاکین ہو تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کر لیتے ہیں دونوں کو ایک کر دیتے ہیں پھر دوسرے پر تشدید کے علی لگا دیتے ہیں اس عمل کو ادغام کہتے ہیں پھر جو ہے دوارف ایک جس کا جمع ہوا اور پہلا ساکین دوسرا متحرک ہے پہلا پر جزم دوسرے پر زبر ہے تو وہاں پر جو لہذا یا اول یا کو دو میں ادغام کر لیا تو ایامن ہوا تو یہ ایام لفظ کے بھی تاخیر ہو اصل میں اے وام پھر اے یام پھر یا پہ یا ہے تو زور, زور سے پڑھیں گے ایام ترجیح سے پڑھیں گے اور قرآن باغ میں جو اللہ نے فرمایا اور اللہ کے قول قرآن باغ میں وضا کرم بے ایام اللہ قرآن باغ میں ہے کہ میر حبیب آپ ان کو یاد دہانی کرو ایام اللہ کی تو اس کے معنی کیا ہے وضاء کر اللہ بنیام اللہ میرے حبیب مومن بندوں کو یاد دہانی کریں اللہ کے ان نعمتوں کو الد ان عملہ فیحہ ان نعمتوں کو جن کو اللہ نے ان دنوں میں علم ان مختلف امتوں پر نازل کیا جس میں نے آپ کو مثال دیا ہاں جی جنگ شارحت المسا قوم کو جس جی دن دریا نیل سے نجات دے دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی انعام کا دن ہے موسیٰ قوم پر تو ایسے دنوں کو یاد دلا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے لطف کرم سے نمرود کے آنکھ سے نجات دیا تو یہ اللہ کی ابراہیم اور ابراہیم پر ایمان رہنے والوں کے لیے بہت بڑی ہاں جی نعمت الہی کا دن ہے ایسے دنوں کو بھی جو ہے ایام اللہ بولتے ہیں اور وہ بالکم اللہ اور ان دنوں کو بھی ایام اللہ کہتے ہیں جس میں اللہ نے انتقام لیا جو ہے عذاب اللہ اللہ انت کا مافی جن میں اللہ نے مختلف قوموں سے انتقام لے لیا جیسے من و دن و سمود تو قوم نوح کو ہاں جہ جی طوفان میں جس دن غرق کر دیا وہ ان کے لیے ایام اللہ ہے عذاب اللہ نازل ہونے کا دن موسی حضرت نعلیہ السلام کو ساڑھے نو سو سال اذیت دیتے رہا تو اللہ نے اس کا سزا آج انہیں ہاں جی اس کا انتقام اللہ نے آج انہیں پانی میں غرق کرنے کی صورت میں سے لے لیا ہاں جی اسی طرح آد و سمود نے اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ جو ظلم ستم روا رکھا ان کو اذیتین دیتا رہا ان کے حتی تک قتل کر انہوں نے اس کی بنانے کوشش کیا تو اللہ نے ان کو نیس و نابود کیا ان کو مختلف آزاد نازل تو ان دنوں کو بھی اییام اللہ کہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ذاکر ممبیاں ملّہ تو ایسے دنوں کو انہیں یاد دلاؤ ہاں جی تو جو ہے آج کے درد میں جو یہ یہیں پر اتباہ کروں گا کیونکہ تو جی آگے جا رہا ہے انشاءاللہ کل آگے بقیہ درست دوں گا